ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخرق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبع الموادين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ان کا بنا ہاشبل محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت العبیہ کی حکایت میں نے تلاوت کیا ہے جو آج کا آج خطبے کا موضوع ہے ہم تمام مسلمانوں کا ایمان بالآخرت ہوا کرتا ہے جب تک انسان ایمان کے چھ جب تک مسلم کلم ایمان کے چھ ارکان کی تصدیق نہ کرے ان پر یقین نہ رکھے مومن نہیں ہو سکتا الامن تو و ملاقت ہی قطب تمام ساتھیوں کو یاد ہوگی اور ان میں ایک ہے بعد اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کی قیام مرنے کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالی زندہ کرے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں قیامت اور پھر دنیا کو اللہ تعالی ساری دنیا کو مٹا کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے حساب کتاب لے گا اور قیامت کا مقصد کیوں کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کر نئے ساتھ رایا لی تجرب سنگھ بنا تسعا. قیامت اس لیے ہم برپا کریں گے تاکہ ہر آدمی جو کچھ محنت کیا ہے نیکی کی یا برائی کی بھلائی کی یا برائی کی جس انسان نے جو بھی کچھ محنت کیا ہے لتو جزا پور نفسمات کی ہر نفس کو پورا پورا بدلہ اس کے عمل کا دے دیا جائے آئے کروا یہ کر دیا کہ قیامت کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے ہمیں بدلہ مل جائے اگر نیت نیک کیا ہے تو نیت بدلا اور اگر برا کیا ہے تو برا بدلا انسان کو ملنا ہے ملنا ہے اسی لیے اور اسی پر کامیابی ہے اسی آمال پر قیامت کی کامیابی ہے ہر برا آدمی اسی قیامت قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک میزام ایک تراڈو قائم کرے گا جس کے میں دو لڑبے ہوں گے ایک پر نیکیاں رکھی جائیں گی دوسری پر برائیاں پھر وزن کیا جائے گا اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو قیامت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نیکیاں اور برائیاں قیامت کے دن وزن کی جائیں گی توڑی جائیں گی ان کے لیے ایک ترازو اللہ تعالی بنائے گا تراضو پر بھی ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے اسی لئے رب فرماتے بنا بن قانون یہ میرے آراب کی آیت ہے رب العالمی نے کر دیا وہ وطن حق وہ قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا وزن کرنا بالکل برحق ہے اس میں کوئی شخص بہت کرنے کی کسی انسان کو گنجائش نہیں ہے تراجم قائم کریں گے انسان کی نیکیوں اور برائیوں کو وزن کریں گے ہمارا پگڑا بھاری اور ہلکا ہوا اللہ فرماتے ہیں فرا پانے والے ہیں لیکن ودن کرنے کے وقت جس کی نیکیوں کا پگڑا ہلکا ہو گیا برائیوں کا پگڑا بھاری ہوا اللہ تعالیٰ فرما تو جنہوں نے اپنا بڑا نقصان اور, خسارہ کیا ہے اور خسارہ پر اٹھا رہے ہمارے کے کیا کیا کرتے تھے, لیکن ظلم کیا کرتے تھے ہماری آیات اور ہمارے نبی کے فرمار پر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہم میں سے ہر مسلمان تقریباً اس سورت پہ اڑتا ہوگا معلوم ہے اللہ نانا فرماتی اللہ تعالیٰ کو نا ہیں مت کے تم انسان کے زندگی بھر کے آمار کو ہم لا کر کے من کریں گے جس کی نیکیوں کا پگڑا ہلکا ہوا، اور برائیاں زیادہ ہو گئی اللہ تارا فرما دے سہیا اس کا ٹھکانا جہنم ہے آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنی خطرناک آگے آہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ہماری جو گزر رہی ہے اس زندگی کے ایک ایک لڑنے میں مسلمان کیا کر رہا ہے چاہے اچھا کرے یا برا اللہ نالا کے یہاں سویتا دھو رہا ہے احتیاط دن اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا جس کی پاس میری ازادہ کم نہیں برائی ہو ہے جاتی ہے ناکام ہوا اور برباد ہوا میری یاد اے کا قیامت کے دن تین موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکتا جب انسان کی وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہمارے سننا آپ سارے نبیوں کے سردار ہے آپ تو آ جائیں جو ہمارے کام آئیں گے اللہ سو روپیہ بڑا آ رہا میں بھی اس موقع پر تمہارے کام نہیں آ سکتا ندی کام آئے نا پیر آیا نہ کپیر آیا نہ زندہ آیا نہ موٹا کام آیا انسان کو اپنا آمال دینا ہے فقیروں کبھی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی اللہ جب ندی نہیں اٹھے اور متحرک کے وزن رونے کے وقت میتھوں کے وزن کے وقت آپ مطلب میں بھی نہیں کام آ سکتا تو آپ کے بعد دنیا میں اور کون کام آ سکتا ہے اللہ تارا ہم تمام لوگوں کی میگنوں کے پردے کو بھاری بنا دے اسی طرح سے رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں جو آج میں نے کرا اللہ رب العاد نے جو میں نے آج کرا لا تو اللہ رب العادی اس کے اندر بھی اسی نظام کا تذکرہ کرتے ہیں اے اے اے قیامت کے اگر انصاف کا ایک کرا ہم قائم کریں گے ہر انسان کا ہر مسلمان کا ہر انسان کا يوم <الْقیامَة> دن ہم قائم کریں گے الفے گا اور یاد رکھو اللہ ہمارا فرمت میرے ہم کو یاد رکھو تراغ میں میگی اور برائی کے روز کرنے کے بعد کسی انسان پرسر کا برابر ظلم نہیں ہوگا اب انصاف ہوگا وہاں دنیا کی عدالت نہیں ہے اللہ کی عدالت سے. اللہ عدالت سے نہیں ہے تھوڑا کسی انسان پر جگہ برابر ظلم نہیں ہوگا پھر اللہ برماتے ہیں ان کا نام خرگر اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا ہے یا کے دانے کے نے برائی کیا ہے تو اتائی نہ دیا میرے بندے یاد نہ تم دلچے بھول چکے ہو اور چاہے احساس نہ ہو لیکن تمہارے زندگی کے رائی کے گرا کے برابر بھی جو آمان ہے اتائی نہ دیا کر کے تیرے سامنے ہم حاضر کر دیں گے پہاڑ کے برابر امن نہیں ہر بل کے دانے کے برابر اپنی مصرت کے اندر نقل کرتے ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی رسام کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلی سے بہت ساری حدیثیں آپ کرنے گفتگو ہو رہی ہے اس رسنا میں مڈلسٹ نمبر یا بل بالکل آپ کے, کے سامنے بیسا ہوا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ سمی فتح خانہ ہوں یا رسول اللہ ہمارے پاس سینکڑوں گلام ہے لیکن منڈل بدماش ہیں وہ ہیں جو سینکڑوں گلام لیکن نہایت ایک بدماش ہمارے غلام ہیں وہ ہمیں کھچلا دیتی ہے میں کام کر دوں گا پڑھ کے آتا ہوں بیٹھے بیٹھے مشورہ کر کے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے کام نہیں کیا آپ نے ہمیں کہا ہی نہیں سارے مل کر چوٹا بنا دیتے ہیں وہ اور کئی امانت میں شانت کرتے چوری ہی بھی کرتے ہیں نمبر تین ہم کچھ کرنے کے لیے رہیں گے سب اتفاق کر کے جب جائے تو نہیں کروں گا ہمارے ایسے بدماش گلام ہے جب اسے رہسم کرتے ہیں اب میں وہ دنڈا اٹھاتا ہوں اور ان کی خوب اچھی طرح سے کلا کرتا ہوں کتاب کرتا ہوں اور خوب اچھی طرح سے میں بھی ان کو باتیں سنا دیتا ہوں بتا فار ہو ہمارے کا قیامت کے دن کیسے ہوگا بہت ہی شریر ہے میں مارتا ہوں برا بڑا ہی کہتا ہوں آپ بتائے قیامت کے دن ہمارا ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوگا سامنے یہ سب ہاروں کا وہ اصم کا وہ ایک ہوتا ہوں ارے نیا پاکستان سی بات ہے قیامت کے دن انہوں نے جو تم کو ہچلایا انہوں نے تمہاری نافرمانی کی انہوں نے جو قیامت کیا یہ تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بھی ساتھ کرے گا ایک آیا ہے اور ان نے ان کو سدا کتنا دیا ہے اس کو بھی اللہ تارا اکٹھا کریں گے نہ تجویز نہ ان کو چھوڑے اللہ تارا کہ تمہارے گراموں نے جو کچھ کیا نہ اس کو اکٹھا کریں گے پھر تم نے ان کو سدا دیا ہے اس کو اکٹھا کریں گے اب تین شکلیں ہیں میرے بھائی آج رکھ لو اللہ تو ہماتے ہیں اب کیا تمہارا حشر ہے اس کی تین شکلیں ہیں نمبر ایک ان کا بڑا رہے. اگر تم نے ان کو سبا دیجا اللہ حصہ دیا تمہاری سبا او کا اور برا نئے تیل فرمانی اگر تمہاری سدا ان کے سرم کے برابر ہے سرابر کا ملا کہ تمہارا کچھ نقصان ہوگا نہ کام کارل اگر جن کے زیادہ سیلانی زیادہ ہے تم نے سب دیا ہے سب تم نے کر دیا ہے گناہ کی جتنی سدا چاہیے اتنا تم نے نہیں دیا کچھ سدا دیا کچھ معاف کر دیا تو کار الفضل رکھا تو اللہ تعالیٰ نے تم نے ان کو معاف کر دیا سدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے گناہوں کو معاف کرے گا تیرے درجات کو بلند کر دے گا کیوں جتنا انہوں نے شیبانی کی ہے اتنا تم نے سدا نہیں دیا کچھ کو سدا دیا کچھ معاف کر دیا نمبر تین دی. ساتھ اپنایا فَإن كَانَ أَتَا أَتَا اگر تم نے ان کو صدا دیا لیکن تمہاری صدا ان کے سے زیادہ ہو گئی تم نے صدا دیا ان کو روا پیتا لیکن ان کا جتنا چلو تھا صدا تم نے اس سے زیادہ کر دیا زیادہ دیا کو فراہٹ تم نے ساتھ بنوایا فی الد رکھو قیامت کے دن بھی دن بھی کے دور جب تمہارے تمہاری سدا دادا ہے اور ان بیچاروں کا ضرور کم ہے تو اتنی سدا تم نے دیکھ لا تو اللہ تعالیٰ تم سے خدا کھلوائے گا تمہیں کتنا دینا پڑے گا کتنے اپنے پورا کو جم سے زیادہ قبر دے دیا اتنا شرم آتا ہے یہ نہیں لگا ان کا میرے سڑا زیادہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں اگر ہم نے پڑا دے دیا تو ہمارا کیا حصہ ہوگا کہ آج کل اللہ تعالی ہمیں کیا اللہ تعالی کے سامنے بدلہ دینا پڑے گا کیسے ہوگا ہماری زندگی میں دی جائے گی ہم سکتے فجال ارب کی شو بچانے لگا چیٹنے لگا اپنے سب چیزوں کو چیٹنے لگا میں ہمارے دماغ ہے وہ سہاری کر کے آج مجھے مارنے کا اگر تن سے مارا میں نے سگا کیا ہے تو قیامت ہمیں دگڑا دینا پڑے گا کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول نے اس کو رہتے جیسے کلاب سنیر تو آر رسول میں آئے لکھت مالہو اس کا کیا ہو گیا اس کو بولنے میں تاجب کی باتہ ہم تردی ہے اس کو رہے کنے میں کیا ہے کیا اس میں اماع ہے پتا اللہ کیا یہ مسلمان آئے سورت انبیاء قرآن پاک یہ سورت اس پرہا ہے یہ ملے کون سے آئے رسول اللہ آر رسول اللہ اگر کسی نے ضلع کیا ہے سبے لا کر کے حاضر کر روتا رہا، اللہ, یا رسول اللہ اب ایک ہی نتیجے اور پہنچا جو کچھ ہمارے ہمیں اپنی آخر باقی رکھنے کے لیے ہمیں جانبل سے آبادی کے لیے رنگوں کنارا سے رکھنے کے لیے اللہ میں سنگا ایک ہی شکر ہے کہ میرے मेरे گنان بھی ہے میں سب کو اپنے سے پوٹا کر دوں باہر بن اللہ تیری میری حساب کی بات ہونا ہے ہمیں ساتھی لے رہے ہیں آپ کو میں یہ بناتا ہوں اس وقت مسجد کے اندر کہ جتنے گلام ہے میں اپنی آنکھیں کبا پانے کے تاطر جتنے گلام ہے ہم نے سب پر وہ کار تیری میں اپنے گلامی سے آپ زندگیار اس نے کے کے کے کے نے کیا ہے تو میں اللہ اپنے محاسبہ کرنے کی کوشش میں الحمد للہ وطف اسی ہے کہ چوبیس گھنٹے ان کے کیسے گزر رہے ہیں سونے میں ڈیوٹی بگاڑانے میں فلم دیکھنے میں پتے کھیلنے میں باہر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے میں سارا وقت کہاں گزر رہا ہے آپ ذرا اس کا غافل نہ ہو جائے کافر غافل رہتا ہے ان کو بھی سیدھے میں جانا ہی جانا ہے آپ کو یہاں کے سامنے حساب ہونا ہے زندگی کے منت وہ ایمان والے تم اللہ تعالیٰ سے بھرو اور تم ہر آدمی غور کرے اپنا حساب رکھے تم کچھ سمت میں رکھ نہیں آتے E a ہر مہینے نہ ہو کر اپنے کام دیکھنا بیوی کے کام دیکھنا بیوڑے کے کام دیکھنا بیٹی کے کام دیکھنا جن میں ہوتے ہیں سب کام کرا رکھا ہے سب کا بڑا انتظام کرے نفسہو ہم سے اگر کوئی پوشہ جاتا ہوں جس نے کمپیوٹر اجات کیا سب سے برا کرمندو ہے بھائی سے پوشہ رجات ہے سب سے برا کرمندو ہے جس نے ہمارے لن کو ایکم دم برا کر کے بھی کیا ہم سے یہی کہے سب سے کرمندو ہے اجتہ ہم رسول فرماتے ہیں ہے من دان نفسہو وانی ورمہ باتن عبر مندو ہے جس کے دو دو پائی جان ایک برابر اپنے نفس کا محاسوا کرتا ہے کہ اس میں آخرت کے لیے انہیں جاتا کے لیے کیا آج تک کیا ہے اور چوبیس گھنٹے میں کیا کیا ہے جو اپنا محاسوا کرتا ہے اور سکھ آماد میں اور زیادہ فکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے ان آواز کی وہ کیوں کرنے کی جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے مرنے کے بعد کیا کام آئے گی تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی روا سر فرماتے ہیں پہلے دوست کو بلایا پریشانی میں ہوں ہماری کتنی ہیلپ کتنی مدد کر سکتے ہیں میں کیا فکر کریں ہم آپ کو پسند کا انتظام کر دیں گے ہمیں تو اس سے بڑی پریشانی کم سے مسئلہ کون حل ہوگا کوئی دوسرا بھی کوئی پریشانی ہو چلو تمہارے تو مساطے نکلے دوسرے دوست کو بلاوا اللہ کے دوسرے دوست بڑی پریشانی میں ہو آپ میری کتنی مدد کر سکتے ہیں کہاں پر زندہ ہے تو بے بھاگ کریں گے اور مر جانے کے بعد دبادہ پڑ کر کے قبرستان میں لے جا قبرستان اسی بھی مٹی کے نیچے گدھے میں دبا کر کے آ جائیں گے ہمیں سے بڑی مدد کی ضرورت ہے تم تو نکلے بھی نہیں ہوئے تم کیسا ہماری کتنی مدد کر سکتے ہیں مرنے کی دے رہی ہے میں واپس آ جائے گی آپ کمال کے بنچ پہ کھڑا رہ جائے گا سب گے, لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کبر میں کبر میں جانے کے بعد سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ جب تک آپ کو جنت میں پہنچانے دیں تب تک ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پہلا ہے جس میں کہ ہم آپ کے کپن کا انتظام کریں گے وہ زندگی بھر کا کمایا ہوا مال ہے کپن کے علاوہ کچھ لے کر کے نہیں جاتا انسان سارا مال بچے تقسیم کر لیتی اور پہنچا کر جس کے لیے سب کچھ کیا تھا ساری بانی سارا سوٹ, ساری رشوت ساری حرام تعلق کر کے حرام تعلیم تک کر رہا تھا وہ اس کی آواز ہے ماں تو کم سے کم کن باہر کے لیے رہنے دینے کے لیے کرا تھا اعلات کرتی مر جانے کے بعد گھر بھی تم کو نہیں رہنے جس نے کہا کبڑ میں نہ آگ کے ساتھ ہی اللہ والی یہ انسان, کے آمان. <متصف> تھی آنے سے انسان ہے جو اپنے آبار کا بار کرے دعویٰ کرنے کی کوشش لڑکی میں کرتا ہے لڑکی میں بھی کرتا, کرتا ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا محاسوا کرنے کی تو فیسی فرمائے ایک حریفہ ہے ہماری کریں اور اپنے, اپنے زندگی کا محاسوا نہ کریں ہر آدمی بیٹھے ہوئے بھی ٹھنڈے دل سے سوچے کہ آج صبح سے لے کر کے آدھے دن سے زیادہ گزر گیا آج تک کتنے کر اس نے اللہ تعالیٰ کیا جمع کرایا ہے کیا جمع کرایا کتنا ذکر اسکار کیا ہے رمضان کے بارے جو دنیا میں اپنا محاسرا کرتا ہے قیامت کے بحث کے میدان میں اس کا سارا حساب اللہ آسان کر دیں گے اپنا محاسوا کرو محاسرا کا مطلب یہ ہے کتنی نیکیاں کرے کتنی برائیاں اگر نیکیاں ہے تو یہ اور کرنے کی کوشش کرو اور حصہ کرنے کے بعد برائیاں تو اللہ تعالیٰوں کو دور کر دے جو اللہ تعالیٰ ہدایت کو لگا دے ہمارے ہم رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور کو فرما کوالا ان کو ہمیشہ وہی آمان کرنے کی تو ٹھیک نصیب فرما جو ہند کے لیے مسلمانوں کے لیے ملک کے لیے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر ان سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اے ذول امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے نقصان دہ ہو ہو اللہ نے المؤمنین اور مومنات اور مسلمین اللہ رحمت اللہ ان اللہ امر بالعدل والهسان وایتاء ذی القربى ونهى عن الفحشاء والمنکر یؤمن هل کن ذكروا فذكروا الله ليركوا وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى اکبر